ہاں یہی ہوتا ہے اور بھی چیزیں ہوتی ہیں تبدیلی نہ کر دے پھر میرے اوپر اس کا وہ نہ آ جائے میں نے تفسیر لکھی ہے مثلاً کوئی حضف کر دے کوئی اضافہ کر دے یہ سب مسائل ہو سکتے ہیں نا جس پہ بعد میں وبال جو ہے وہ میرے اوپر آئے ہیں میرے خلاف مقدمہ ہے تو یہ سب باتیں پیش نظر رکھتے ہوئے کاپی رائٹس کے ایک اصول ہیں اشترا الحقوق اصل میں یہ ہے یعنی مصرۃ الحقوق ہے یعنی انا تو الکتاب و اشترعی تو حقوقہ یہ اس پر بحث ہے مجھے یاد نہیں رہا میں نے پڑھی تھی کتاب البیوں میں نے تب جسمانی صاحب کی پہلی چیز میں دوبارہ دیکھوں گا تو کچھ چیزیں یاد آئیں گی کافی عرصہ ہو گیا اس طرح کے مسائل جو کہ ذہن اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی لہذا بھول جاتے ہیں ایسے ہی ہے لیکن اس میں اس وقت یہی پتہ چلا تھا کہ استعمال کی گنجائش ہے اس لیے بس اتنی اجازت جو ہے وہ کافی ہے ہاں مجھے ویسے شبہ سا ہمارے جو ہے کہ ہم جو ثابت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے واضح ہیں یہ یہ مستحین ہیں اس طرح سے وہ سب کچھ ہم عقلی طور پہ کر رہے ہیں مطلب ہماری عقل جو ہے وہ انفورس کر رہی ہے کہ یہ چیز اللہ کے لیے واجب ہے یہ مستحق ہے یہ ممکن ہے تو کیسے شبہ چاہتا ہے کہ مطلب میری عقل جو ہے وہ یہ نہیں اس طریقے سے کر رہی ہے اس شعبے کا جواب ویسے صحیح بات ہے آپ کی کہ جو عقلی دلائل جب متقلمین بحث کر رہے ہوتے ہیں اور عقل جو خدا کا تصور بناتی ہے اس میں یہ شے فٹ نہیں ہو سکتی یہ فٹ نہیں ہو سکتی تو اس میں ایک تو مسئلہ یہ بھی ہے کہ نقل بھی ہوتی ہے اس میں یعنی نقلی دلائل موجود ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ تذکرہ کر رہے ہوں نقلی دلائل ہوتے ہیں مثال کے طور پر لئی سکم مثلی ہی شیعی نقلی دلیل ہے وہ عقلی بھی ہے نقلی بھی ہے اچھا ان کی ان کا خیال یہ ہے متغلین کا اور وہ ٹھیک ہے یعنی ہماری اسلامک اپسٹیمولوجی کہہ لیں آپ اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو عقل دی ہے نا اور عقل میں کچھ بدیہیات ہی یاد آپ کو عطا فرمائی ہے تو اور دین کو سمجھنا کس طرح ہے یعنی دین کا فہم اور رسول کو سمجھنے کا دار و مدار اس کا مخاطب کس کو بنایا وہ بھی دلیل شریع ضابطۂ عقل کو بنایا سمجھا لیں عقل بالغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عقل کو شریعت کا مخاطب بنایا گیا آپ کی عقل ہی فہم حاصل کرے گی کون فہم حاصل کرے گا کون سمجھے گا ٹیکسٹ کو ٹھیک ہے وہ بھی آپ کی عقل ہی کرے گی اچھا آپ کی عقل میں کچھ بدہی یاد رکھی گئی ہیں کچھ بدہیات رکھی گئیں جس پر آپ کو مخاطب بھی کیا جاتا ہے قرآن مجید میں مثلاً مثلاً مطلب لوکانفی ہما علی حت <تصفح> اللہ فصدۃَََ وغیرہ وغیرہ اس طرح کے دلائلِ عقلیہ جس میں آپ کی عقلی بدہیت ام خلیق من غیر شعیل ام الخال قون تو اس میں آپ کی کچھ عقلی بدحیات کو خطاب کیا جاتا ہے واضح ہو رہی ہے اچھا جب آپ کی عقلی بدحیات کو خطاب کیا جاتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو بدہیات عقلیاں ہیں یا ضروریات عقلیاں ہیں یہ حتمی ہیں سمجھا رہی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے شریعت کے فہم اور اپنی توحید کے فہم کا داروں مدار ان بدہیات عقلی پر رکھا ہے بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں تو یہ جو بدحیات عقلی ہیں جو آپ کے نظریاتی علوم کی اینٹیں ہوتی ہیں جن سے آپ تعکل کر کے نظریاتی علوم پیدا کرتے چلے جاتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی بات سمجھا رہی یعنی آپ کا آپ نے خدا کا تعارف کروایا شریعت نے خدا کا تعارف کروایا آپ کو عقلی بدہیات پر کھڑے ہو کر پتہ چلا کہ جو شے حرکت میں ہوتی ہے وہ متغیر ہوتی ہے مسئلہ آپ نے اس کو لوٹایا کہیں اقلی بدہیات تک لوٹایا یعنی آپ چاہے وہ نظری بات ہے کلو متغیر فہو حادث یہ نظری بات ہے لیکن آپ نے اگر اس کو ٹریس بیک کر کے بالکل اس کا ڈائریکٹ لنک ثابت کر دیا بدحیات سے بدحیات سے اور پھر معلوم ہو گیا کہ بدہیات تقاضہ کر رہی ہیں کہ متغیر حادث ہوتا ہے تو آپ کو لازماً یہ حکم لگانا پڑے گا کہ خدا متغیر نہیں ہو سکتا بگرنا کیا ہوگا شریعت نے جس کو بنیاد بنایا ہے عقل وہ خود بخود ڈھہ جائے گی اگر آپ کے بدہیات کا نظام ڈھہ جائے تو پھر کسی بھی شیک کے فہم کا کوئی مدار نہیں ہے جیسے پوسٹ ماڈرنزم جو ہے جب وہ بتاتے ہیں پچھلے دنوں ایک بڑے فلسفی کی کتاب پڑھی بڑے فلسفی تھے ان کو کوئی لوگ جانتے نہیں عربی دنیا میں بہت جانتے ہیں عبدالوہاب المسیری ان کا نام ہے اور میں نے جو بھی تنقید ہے جیسے پوسٹ ماڈرنزم پر ان کی کتاب کا نام ہے ماں بہاد الحدیٰ تھا ماہ بہادو الحد عربی میں ہے لیکن میں کچھ کبھی تھوڑے بہت انگلش میں بھی پڑھا ہوا ہے کچھ اردو میں جو ہمارے جدید منطقدین ہے ناقدین ان کی کتابیں بھی پڑھی ہیں جس میں عبد الس تحریریں عبد الوہاب سوری اور اس طرح کے لوگوں کی تو مجھے جو فہم وہاں نظر آیا نا عبد الوہاب المسیری نام ان کا ملتا جلتا ہے عبد الوہاب المسیری فوت ہو گیا بہت کتابیں لکھی انہوں نے ان کی کتاب اگر آپ پڑھنا چاہیں نا تو میں آپ کو خصوصا ایک کتاب کا نام ہے ال المانیہ سیکولرزم <سؤال> کے اوپر دو جلدوں میں زخیم کتاب ہے ہزار صفحات بنتے ہوں گے اس کا نام ہے العلمانیہ الشاملہ و العلمیا اچھا اس پر آپ کو پوری مغربی تہذیب پر نقد ملے گا اور اس کا وسط ہے کیا وہ؟, وہ کمال کے درجہ میں جب انہوں نے ان لائٹنمنٹ پہ بات کی ہے اور ما بعد الحداثہ پر اور دنیا میں ہوا کیا ہے اور پھر یہ دریدہ جو جس کو آپ کیا کہتے ہیں دی کنسٹرکشن جو ہے لغت کی دنیا میں جس کا وہ فوکو میشل فوکو اور دریدہ ان سب پر تفصیلی گفتگو سمجھا رہی ہے اس کا بہر الخلا اس میں سے جو خلاصہ کیا ہے ماں بعد الطبیعت یہ جو ماں باد الحداثہ ہے پوسٹ ماڈرنزم وہ کسی بھی شے کو بنیاد ماننے کے لیے صرف اپسٹیمولوجی کی دنیا میں بات کروں نہیں تیار سمجھ رہی ہے کہ نہیں لہٰذا ان کے ہاں میٹا نیریٹو نہیں بن سکتا کہ وہ کہتے ہیں نا میٹا نیریٹوس ختم ہو گئے ہیں دنیا میں اب چھوٹے چھوٹے مائکرو نیریٹیوس کا دور ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں القصۃ الصغرا القصۃ القبرہ تو کہتے ہیں ہر انسان نے اپنے قصہ سغرا میں رہنا ہے کسی قصہ کبرا کا تصور ممکن نہیں رہا اس کی بنیادی وجہ ایک بہت سی وجوہات میں سے بدہیات کا اہنکار ہے یعنی اگر آپ نے عقل کی بھی کوئی بنیاد نہیں مانی تو آپ کسی بھی سطح پر کھڑے ہو کر حقیقت جاننے کا دعوی نہیں کر سکتے یعنی حقیقت تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اب اگر ہم نے مانا ہے کہ انسان کا خالق اللہ ہے انسانی عقل کا خالق بھی اللہ ہے اس نے بدہیات وہاں رکھی ہیں اور بدہیات کے ذریعے ہم خدا کو بھی پہچانیں گے ٹھیک ہے تو خدا کا کوئی تصور ایسا نہیں ہونا چاہیے جو عقلی بدہیات کے خلاف جا رہا ہوں. یعنی یہ گویا اللہ کا دیا ہوا معیار ہے پھر ہم نے نقل کو دیکھا یعنی جب نقل آئی وہی اس نے بھی ہمیں یہی اصول کیا کہ خدا جیسا کوئی نہیں ہے اور خدا کے مانند کوئی نہیں ہے اور خدا متحرک نہیں ہے متغیر نہیں ہے وغیرہ وغیرہ اور خدا کی تسبیح اور خدا کی تنظیم اور خدا میں کا حلول اور اتحاد کا قید سب باتیں نقل نے بھی آ کے اس کی تصدیق کی تو یہاں عقل اور نقل جڑ گئے تو لہذا جب ہم کہہ رہے تھے تو ہم اپنی عقل کو حاکم نہیں بنا رہے ہوتے ہیں ہم کہہ یہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں بدہیات کا تصور دیا ہے اگر وہ درست ہے اور وہ اگر کیوں درست ہے اس لیے کہ قرآن و حدیث کا فہم بھی اس پر منحصر ہے مگر نہ تو آپ فہم حاصل نہیں کر سکتے لہذا اگر کوئی بات اس عقلی بدیہ کے خلاف بدیہ کو کیا کہتے ہیں ایگزیم جو بھی ہے شاید ایگزیم کہتے ہیں اس کے خلاف جائے گی تو وہ رد کر دی جائے گی اچھا قرآن کی اس لیے وہ کہتے ہیں قطعیات میں کبھی بھی تضاد نہیں ہوتا قرآن کی کوئی قطعی ہو اور عقل کی کوئی قطعی ہو ان میں تضاد نظری طور پہ ممکن ہے لیکن واقع کبھی نہیں ہوا سمجھ رہی تو یہ اس طریقے لیکن وہ آپ کو وہ متکلین کے یہاں یہ منحج نظر آتا ہے کیونکہ ان کے ہاں ایک طریقہ یہ ہے کہ بھائی خدا رسول کے آنے سے پہلے پہلے خدا کی کچھ بنیادی صفات ثابت ہونی چاہیے عقل کے ہاں تو اس کو ثابت کرنے کے چکر میں اس کا بس اس لیے آپ کو عقل پر فوکس نظر آتا ہے کہ ہم نے رسول آنے سے پہلے خدا کی ان صفات کو ثابت کرنا ہے نظری طور پہ رسول آ کر بھی وہی صفات بتاتا ہے وہ بھی بتاتا ہے اللہ علیم ہے قدیر ہے سمیر ہے بصیر ہے متقلم ہے قادر ہے برید ایسے حقیقت دیکھیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے کسی شے کی نگیشن ثابت کرنا ایک ہوتا ہے افرم, افرمیشن جب آپ وہ کہیں گے نا کہ حقیقت نہیں جان سکتی تو وہ کہتے ہیں اتنی حقیقت ضرور جان سکتے ہیں یعنی یہ حقیقت جاننے کا دعوی نہیں ہے کہ جس جو مخلوق کے مشابه نہیں ہے مثال کے طور پہ ہمارے ارادے کی خاص حقیقت ہے خدا کے ارادے کی اتنی حقیقت ہم نے ضرور جان لی ہے کہ وہ یہ نہیں ہے تو یہ نگیشن ہم نے جان لی پاس یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کیونکہ لیسے میں اس لیے صحیح ان کا اصول یہ ہے خدا کی قدرت اور سماعت اور بصارت کی حقیقت نہیں جان سکتا لیکن اتنی حقیقت خدا کی سماعت کے بارے میں ضرور جان چکے ہیں کہ اسے اعلی نہیں چاہیے اسے میڈیم نہیں چاہیے یہ سب باتیں تو یہ بھی حقیقت کا ایک بیان ہے لیکن یہ سلبی ہے تو سلبیات سے ماہیت کا ثبوت نہیں ہوتا برج ذہن میں رکھیے گا سلبیات اپ بیان کرتے چلے جائیں ماہیت کا ثبوت نہیں ہوگا ہمارے ری بھی ہمارے رحل میں بھی یہ ہے یعنی یہ اپنے رحل میں رہے تھے کہ نقیز ارتفا نقیسن وہ ممکن نہیں ہے جو ماہل قابل ہوئی یعنی ماہل قابل ہو پھر اگر محل قابل ہی نہ ہو نقیزین کا تو وہاں ارتفاع نقیزین ہو جاتی ہے مثال کے طور پر کہتے ہیں جدار میں نے شاید مثال بھی دیوار جو دیوار ہے جیسے امام غزالی نے کہا کہ دیوار کے بارے میں آپ کہیں کہ یہ جاہل ہے یہ بھی آپ کی اسٹیٹ درست نہیں ہے آپ کے عالم ہے یہ بھی درست نہیں ہے ٹھیک ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ علم یا لا علم چلیں جہالت ویسے کچھ لوگوں کے ہاں ضروری نہیں نقیز ہو ضد علم اور لا علم یعنی یہ جدار عالم ہے یا لا علم ہے آپ کہنا عالم عالم آپ کا ارتفاء نقیز ہو گیا مگر ارتفاع نقیزین نہیں ہوا بلکہ اصلاً یہ محل جو ہے یہ چونکہ علم اور لا علم کا قابل ہی نہیں ہے کیونکہ ارتفاع نقی وہاں ہوگا جب محل کیا ہو قابل ہو تو یہ بھی اصول منطق کہی ہے تو خدا کے بارے میں وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ارتفاع نقیزین وہاں نہیں ہوا اس لیے نہیں ہوا کہ وہ محل ہی ادوس کی صفات کا قابل نہیں صفات حدوث ہے نا حرکت اور سکون صفات حدوث ہیں تو حدود صفات حدوس کا وہ محل قابل نہیں ہے تو جب قابل نہیں ہے تو وہاں ارتفای نقیزیں اس معنی میں نہیں ہو رہا وہ اس لیے ہو رہا ہے محل لا یکبل الحدین تو وہ قابل ہونا چاہیے یہ واقعی ایک اہم اصول ہے یہ قابل والا اور اس کی وجہ سے اور مطلب ابن تعمیہ علیہ الرحمن نے کہا کہ یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی کہ ایک شی ساکن والا متحرک کے حال لا ساکن ولا متحرك واقعی سمجھ نہیں آ سکتی اگر آپ اس شے کو جسم سمجھے اگر اس شے کو آپ جسم سمجھیں گے تو اذا كان الشيء جسما فإما أن يكون ساكنا أو يكون متحركا فلا ساكن ولا هو متحرك هذا لا يمكن کیونکہ ارتفاع ان نقيضين لا يستمعان ولا يرتفعان علیہ کذالے مطلب ان خاص معنی میں سپیس اینڈ ٹائم میں بنتے ہیں ظاہر الباطین نہیں ہے بالکل وہ ایک زمانے ازلی مانتے زمانۂ ہاں ہاں بڑی خطرناک بات ہے بہت مسائل ہیں لہٰذا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ابن ابنتمیہ علیہ الرحمٰ کی ایک کچھ چھوٹے متون ہوتے ہیں علقید الواسطیہ اور رسالہ تبوریہ اس میں بھی لیکن جو ان کی تفصیلی آ رہا ہے نا وہ بڑی کتابوں میں ملتی ہیں جب وہ جا کے امام رازی کا رد کر رہے ہوتے ہیں اتارے ہوتے ہیں اصل میں سلف کا مسئلہ کیا اور امام راضی جو ہیں وہ تو سلف ولف کو جانتے کوئی ہی نہیں تو ان کی اصل کتاب ہے جس میں آپ ان کے صحیح وہ جان سکتے ہیں جو انہوں نے امام رازی علیہ الرحمہ کے اوپر رد میں کتاب لکھی امام رازی کی کتاب ہے بہت شان اس کے بارے میں علماء نے کہا کہ وہ یستاحی ما الون ہم کہتے ہیں نا سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے وہ کہتے ہیں ما آنکھوں کے پانی سے لکھی جانے کے جو قابل کتابیں ہیں ان میں سے اساس التقدیس یہ کتاب کا نام کیا ہے اساس الطقدیس اساس اثاث التقدیس پر رد ہے ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کا دو موٹی موٹی جلدوں کا ٹھیک ہے اور وہ اس کتاب اچھا اس کتاب کے کئی نام پر لیکن میرے پاس جو دو جلدیں موجود ہیں یعنی اس کتاب کے نام کئی ناموں سے چھپتی ہے وہ کون سی کتاب ابن تیمیہ کے رد کی جو بتا رہا ہوں میرے پاس جو کتاب ہے اس کا نام ہے تلبیسو الجہمیہ اب آپ دیکھیں رد ہے کس پر اساثقدیس پر وہ میرا خیال میں یہ مسائل تربی نہیں چلنا چاہیے سب لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے امام رازی جو ہیں وہ اشاری ہیں نا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ اصل اشریہ کو کہاں شمار کرتے ہیں علم الکلام خدا کی تنظیم اساس التقدیس اصل میں تنظیم کا بیان ہے اور بہت اچھی کتاب ہے تو اس پر رد ہے تو اس اس کتاب میں آپ کو پتا چلے گا کہ ابن علیہ کہرحمٰ کی جو خصوصی آرا ہیں اسلم اس کو وہ کھول کھول کے وہاں بیان کرتے وہاں بیان کی ہوئی انہوں نے اسی طرح دوسری کتابیں جہاں بیان کی وہ در و تار دل اقلی و نقل ہے فیخمس مجل لدات موجود فلم مکتبہ فیخمس مجل لدات در و تار اقلی و نقل اس کا ایک اور نام ہے موافق و سریقول بے صحیح موافقۃ سری حل معقول بے صحیح ہی المنقول بڑے لوگ ہیں سارے اور انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں رت کیا ہمارے لیے تو بس ان کے سامنے ان نام یاد کرنا ذرا مشکل ہے ٹھیک <تصحیح> ہے <تصحیح> موافقه الصریح معقول بصحیح المنقول یعنی لا يمكن ان يكون هناك تعارض بين العقل والنقل بين العقل الصریح والنقل الصحيح اذا كان النقل صحيحا اي صحيح الثبوت من النبي صلى الله عليه وسلم والعقل صریح العقل فلا يمكن ان يكون هناك تعارض وتدافع تو وہ بہت بڑے لوگ تھے سارے سارے ابن تیمیہ علیہ رحمہ بھی امام راضی علیہ الرحمہ بھی لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو تھے ان کے کچھ افکار ایسے ہیں جس کی وجہ سے کافی پرابلمٹک ہیں چیزیں اور خصوصاً علم کلام اور عقیدے کے حوالے سے کچھ چیزیں پرابلمٹک ہیں تو وہ ان کو اس طرح سمجھ آئیں ان سے شاید زیادہ بڑے لوگوں کو اور طریقے پر سمجھ آئیں تو انہوں نے بتایا ہمارے لیے تو اصل میں قرآن کی دسوس ہے ہمارے لیے کون سی نسل لئی سکم اس لی شعیع ہمارے لیے عقیدہ یہی لئی سقم اس لی شعی لافی صفاتی ہی ولافی ذاتی ہی ولافی ولا افعال ہی فضات ہُ لا تش بہ و اضوات لا تش بہو صفات المحدفات أَفْعَالُهُ لَا تُشبهُ أفعال علیہ فوت ہوئے سوری چھ سو چھ میں کب فوت ہوئے اتفاق سے آج امام راضی کا بیان چلو گیا میرے سامنے تفصیل کبیر ہی تفصیر القبیر یہ بالکل امام راضی کی کرامت ہوگی چھ سو چھ میں فوت ہوئے امام راضی <تصفح> ہاں ہجری میں اور ابن تیمیہ علیہ الرحمہ فوت ہوئے ہیں سات سو انتیس یعنی کافی فاصلہ ہے سکس سکسٹی نائن میں پیدا ہوئے ابن تیمیہ یہ فوت ہوئے ہیں کب چھ سو چھ میں یہ ہم اثر ہیں تقریباً محی الدین ابن عربی علیہ الرحمہ کے اور شاید آپس میں کچھ مکاطبت بھی ہوئی ابن عربی اور امام رازی اور امام رازی بعد میں آئے ہیں امام غزالی کے سو سال وفات کا فاصلہ ہے پانچ سو پانچ اور یعنی امام غزالی بہت بڑے آدمی ہیں بہت اعتبارات سے لیکن اشری عقیدے کی جو ٹریڈیشن ہے اس میں زیادہ بڑے آدمی امام رازی شمار ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے عقیدے وہ امام غزالی نے عقیدے پر الگ سے بہت کوئی کام نہیں کیا نا میں نے بتایا آپ کو ایک کتاب لکھی ہے انہوں نے ان کی تو بہت چھوٹی بڑی اس سے بڑی اس سے چھوٹی اتنی کتابیں آپ کو ملیں گی کہ آپ دماغ گھوم دیں المطالب العلیت آٹھ نو جلدوں میں ہے نہایت القول ایک کتاب لکھی ہوئی پانچ سات جلدوں میں ہے پھر ہم جیسے لوگوں کے لیے بالکل چھوٹا سا ایک رسالہ لکھا الخمسون وہ ایک ہی جلد میں ہے پھر تھوڑے سے آپ آگے نکل جائیں تو اس ان کے لیے انہوں نے لکھا اربہ الربعین فی اصول الدین وہ دو جلدوں میں ہے اور آگے نکلیں گے تو انہوں نے نہایت القول لکھی ہے اور آگے نکلنا چاہیں تو انہوں نے المطالب العالیہ لکھی ہے پھر ابن سینا کی اشفا اور جو منطق پر ان کی کتابیں ان کی شروحات میں کئی کئی جلدوں میں اس کی شروحات کی ہیں امام راضی نے پھر کے سامنے یہ تفسیر بھی ہے بڑی تفاسیر میں شمار ہوتی ہے لیکن یہ اس میں سورہ رحمان اور وہ ہے اگر زیادہ قبی رائی ہے کہ انہوں نے آدھی تفسیر لکھی ہے میں کسی نے پوری کی ہے فتح تک. نہیں زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ سورہ فتح سے بھی پیچھے ہیں اس کی وجہ یہ کہ یہ میں نے پڑھا نہیں ہے کہیں لیکن میں نے تفسیر آدھی پڑھتے ہوئے جو بات محسوس کی ہے ایک بزرگ ہیں جب وہ کہتے ہیں میں نے یہ محسوس کیا کہتے ہیں انا وہ پھر آگے گفتگو کرتے ہیں بہرحال تو وہ محسوس یہ کیا کہ سورہ معدہ یعنی شروع سے آپ پڑھتے چلے جائیں اس کو تو ہر تفسیر کے آخر میں وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے فلاں موقع پہ فلاں وقت پہ ختم کی تفسیر اور وہ ان کی وفات سے پہلے کا وقت ہوتا ہے چھ سو تین میں سورہ سورہ یوسف یا اس سے ایک دو سورتیں آگے جا کے یہ بات بند ہو گئی ہے سمجھ آ رہی ہے یہ کیوں بند ہو گیا ہر صورت کے آخر میں وہ کہہ رہے تھے پہلے کہ یہ میں نے فلاں جگہ پر اور فلاں اور چھ میں جو ہے وہ مکمل کی نہیں ٹائم ملنا بند ہو گیا تو یہ ایک قوی اشارہ لگتا ہے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا عموماً جنہوں نے بیان کیا یہ قوی اشارہ لگتا ہے کہ جہاں وہ بتا رہے ہیں میں نے اور وہ ڈیٹ بھی وہی ہے جو ان کی وفات سے پہلے پہلے کی وہاں تک تو وہ لکھ رہے ہیں اس کے بعد کیوں بتانا بند کر دیا سورہ یوسف ہے چھ سو تین ہجری میں ختم ہو رہی ہے وفات ہوئی ہے چھ سو چھ میں ظاہری بات ہے بندہ مشاغل آ جاتے ہیں بیمار ہو جاتا ہے اور بہت غمگین تھے وہ سورہ یوسف کے آخر میں چلے میں نے آپ کو بتایا تھا کسی وقت ہاں یوسف کے آخر میں نے بتایا کہ میرا بیٹا بہت ان کا کوئی عزیز بیٹا تھا یعنی ان کے بیٹوں میں سے وہ فلاں جگہ غربت میں اس کی وفات ہو گئی اور پھر انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ اشعار بھی بیان کیے سوریہ یوسف کے آخر میں دیکھیے گا پھر انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کے لیے دعا فرمائیے گا اور میں اس کو لئے جو ہے وہ اثار ثواب کیجیے تو جو اس کے لیے دعا کرے گا میرے بیٹے کے لیے اور میرے لیے تو میں نے اس کے لیے خوب دعائیں کی ہیں میں نے اس کے لیے خوب دعائیں کی ہیں تو وہ انہوں نے سورہ یوسف کے آخر میں کہا اور عجیب بات ہے اب پوری سورہ یوسف چل رہی ہے کس میں یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور بیٹے کی کے فراق میں سعیدنا یوسف اور اسی سورت کے آخر میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ہر دل عزیز بیٹا فوت ہو گیا غربت میں غربت سے کیا مراد ہے کہیں سفر میں تھا جوال. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے ان کو غم بھی بہت ہوا ہو پھر ان کا دل اٹھ گیا ہو پھر آخری وقت قریب آتا ہے تو ویسے اللہ کی طرف جو ہے رجحان بڑھ جاتا ہے اللہ صاحب فتح فتح تو بہت سے علما کا ہوتا ہے م... بالکل علاقے میں رازی رے <coughs> جو ہے نا وہ ایران میں ایک جگہ کا نام ہے اور جو بھی رے کا شہری ہوتا ہے اس کو رازی کہتے ہیں اس لیے جتنے بھی لوگ آپ کو ملتے ہیں نا ابو حاتم الرازی اور الجساس الرازی اور بہت رازی ہیں ہمارے اس میں فخر الدین الرازی ابو بکر الرازی سائنٹسٹ بھی بہت سے رازی ہیں وہ سب کس علاقے کے ہیں رے تو ر کی طرف نسبت ر ہی کر کے نہیں ہوتی بلکہ انہوں نے نہیں لکھی امام غزالی نے لکھی اردب شی امام غزالی بھی ایران کہتے ہیں توس تہران سے کچھ فاصلے پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم متقی رفرفن خدم و اب قرین حساب محمد محمد وبارک وسلم مین یا ربین خدر دیکھیے جو رفرف ہے نا اس کے بارے میں دو ارا ہے ایک یہ کہ یہ بچھونا ہے دوسری رائے یہ کہ یہ تکیہ ہے زیادہ کبھی تکیا کیا ہوتا ہے جو پیچھے رکھا جاتا ہے اس کو مخدہ اور وسادہ کہتے ہیں یہ رائے زیادہ قوی صرف اس لیے کہ اب حسان سے مراد بچھونے لیے گئے ہیں سمجھا رہی ہے دونوں بچھونے ہو سکتے ہیں لیکن چونکہ اب حسان سے مراد لے ہوں اس سے اور متقیین جو اصل میں ٹھیک ہے کہتے ہیں بلند ہونا بس لہذا رف الطائر کا مطلب ہوتا ہے پرندے کا پھڑ پھڑا کر یعنی اپنے وہ کر کے کیا کہتے ہیں اس کو پروں کو ہلا کر اوپر کی طرف جانا کیا مطلب رف رفت الطائر تو جن لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تکیے ہیں تو انہوں نے کہا اس میں بھی بلندی کا مفہ ہے بلند کوئی بلند جگہ ہے سمجھا رہی یعنی جیسے آپ وادی میں کہیں آپ اوپر بیٹھے ہوں اور وہ نیچے آپ نظارہ کر رہے ہوں تو این علی رف رف میں ہے تو تکی ہے لیکن رفرف رف کا لفظ کی جگہ اور بھی تو بڑے لفظ آ سکتے تھے وسادہ بھی آ سکتا تھا شریر بھی آ آ سکتا سکتا تھا سریر بھی آ سکتا, آ سکتا تھا نا؟ تو رفرف رف ہی کیوں لے کر آئے ہیں تو کہا کہ رف رف کے اندر مفہوم بلندی کا ہے تو گویا اس میں اشارہ یہ ہے کہ وہ بیٹھک کسی بلندی پر ہے سمجھا رہی کہ نہیں بات تو مت تکی اور رفرف رف کیا اس میں جنس ہے اس کی واحد کیا رفرفا تن رفرفا تن اور بعض نے کہا کہ اس میں جنس ہے لیکن جمعی ہے اس میں جنس اور اس میں جنس جمعی میں کیا فرق ہے اس میں جنس میں اس کی واحد آتی ہے اسی لفظ سے گولتا کے ساتھ اس میں جنس جمعی میں اس لفظ سے اس کی واحد نہیں ہوتی بس وہ لفظ اسی طرح استعمال ہوتا ہے رف رف جمع کے مفہوم میں ہے واحد لانا ہے تو کسی اور لفظ میں سے لے کر آئیں گے پھر آپ کہیں گے رف رف جمع ہے واحد میں خدہ ہے مسل سمجھا رہی ہے کہ نہیں جیسے لفظ کیا ہے نساء نسا جو ہے اس کی وہ کیا ہے واحد امرات ہاں امراط تو مت ویسے وہ خود جمع ہے وہ صرف اس میں جنس نہیں لیکن میں نے مثال کیا دی ہے جمع جس کی واحد نہ ہو تو مت این علی اینا رف رف زیادہ قبی آئی ہے کہ یہ اس میں جنس ہے اس کی واحد ہے مت یعنی رف رف, رف, رف رفتن تو تکیے لگائے بیٹھے ہاں تکیے لگائے نہیں بیٹھے ہوں گے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے رفرفن خدر پر اور کیسے پتہ چلا کہ یہ اس میں جنس ہے اور اس میں جمع کا مفہوم ہے کیونکہ آگے صفت کیا آ رہی ہے صفت جمع میں آ رہی ہے اخضر خدرا خدر تو رفرفن رفن اچھا آپ کہیں گے کہ اس کی آتل کی جمع کیوں آ گئی آتل کی جمع سے مراد ہے رفرف رف خدرا بھی تو آ سکتی ہے تو کہا کہ چونکہ انتساب کئی دفعہ اوکلا سے انتساب کی وجہ سے اس شے کو بھی عاقل ٹریٹ کر لیا جاتا ہے اب قری اب تو جو جاہلیت میں خیال یہ تھا کہ ابکر ایک جگہ ہے جہاں جنات رہتے ہیں جہاں جنات رہتے ہیں لہذا جو بھی نہایت دلکش حسین نادر الوجود ہو اسے اب <الْجِن> <الْجِن> اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو کیا کہا ہے فما اور آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ ڈول نکال رہے ہیں پانی کے پھر ابو بکر بکرائے انہوں نے بھی ڈول نکالا لیکن ان کے نکالنے میں کچھ کمزوری تھی ٹھیک ہے کمزوری سے بولا جی کہ فتنے بہت پھیل گئے تو وہ اور جلدی دنیا سے رخصت بھی ہو گئے اور پھر میں نے دیکھا کہ عمر آئے اور انہوں نے ڈول ایسے نکالے کہ سب لوگوں کو سراب کر دیا انہوں نے سب نے خوب پیا اس میں اشارہ تھا ان کی خلافت کی طرف بارہ سال کی اور پھر آپ نے یہ بیان کرنے کے بعد کہا فلم اور آبقرین یا فری فری میں نے کوئی ایسا ابقری نہیں دیکھا جو عمر جیسا کر سکے یا فری فریہ کا مطلب یعمل یا تو آج کل ابکری کس کو کہتے ہیں جینیس جو بہت ہی ذہین انسان ہو سمجھا رہی تو اس کو کیا کہیں گے وہ اب یا اب زمانی ہی اپنے زمانے کا ابکری ہے لیکن وہ ایول جینیس نہیں پوزیٹیو مانوں میں استعمال ہوتا ہے تو ابکری کا کیا مطلب بنا کسی بھی شہر کی ندرت اور اس کے حسن اور اس کے کمال کی طرف اشارہ ابکری سے کرتے ہیں لیکن مشرک یعنی جاہلیت میں زیادہ مشہور کیا تھا سیاب الموشہ سیاب الموشہ کیا ہے کہ جو جن کو بہت خوبصورت طریقے سے اس کے اوپر تتریز ہو نقش و نگار ہو نقش و نگار کو کیا کہتے ہیں وشیون تو موشہ وشا وش تو کا مطلب ہے نقش تو سیاب بی الوان و بی ذخرفات و زرکشت ٹھیک ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں اسیاب المزخرفہ مزرکشہ مترزہ یہ جو کڑھائی بنی ہوتی ہے اس کو ابھی میں کیا کہتے ہیں تتریز کپڑوں پر جو کڑھائی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے تتریز تو اصیاب الموشہ کس کو کہتے ہیں ابقری کو تو کہا کہ اب قری الموشہ کو بھی کہتے ہیں اور تنافس الموشہ الطیلہ سزیرہ ایسے تنافس تنافس جمائے تنفسہ یا تنفسہ کی تعلیم کو ایسے تعلیم کہ جو بہت خوبصورت ہوں اور جو آپ نے دیکھا ہوگا نا اس کے اہداف کس کو کہتے ہیں اہداف یعنی وہ جو جائے نماز کئی دفعہ ہوتی ہے ہو نیچے چھوٹے چھوٹے دھاگے ہی لٹک رہے اس کو اہداب کہتے ہیں جھالر جیسے اس کو بھی اہداب کہتے ہیں جو پلکے ہوتی ہیں نا انسان کی یہ بھی اہداب ہے تو کہا کہ ذات اہداب والے جو تنافس ہیں اور تنافس میں شب ہے موشہ ضرور ہوں گے ڈیزائن تو اس کے اوپر ہوں گے وہ اب <تصفح> على على قری کہلاتے ہیں ٹھیک ہے تو بت کی رفرت اعلیٰ اور او اعلیٰ مخداتن و اب قری و اعلیٰ بسطن بسط کس کی جمع ہے بسات کی بسط بھی بسات کی جمع ہے ٹھیک ہے تنافس تنفسن کی یا تنفسا کی جمع ہے اور سجادات بھی کہتے ہیں اس کو سجادہ کس کو کہتے ہیں قالین کو یہ سب استعمال ہوتے ہیں لیکن ابکر یہاں کس معنی میں قالین کے معنی میں کھولا سہی ہے خوبصورت قالین مطین قدر و آب قوری حسان حسان وہی جو اوپر آیا تھا ہسنا کی جمع جی جی رفرف ہے. مجھے یاد بالکل نہیں آ رہا لیکن ہو سکتا ہے کہ حضرت عبرت جبرائی جس کو پر پر پر پروں کو وہ کرنے کو بھی رف رف کہتے ہیں نا میں نے بتایا رف رفت کا مطلب جناخی ہی لے کر ہی تو یوں کر کے اوپر جانا اس کا کیا مطلب ہے؟ رف رفا اسی طرح آپ یہ جو جھنڈا لگا ہوتا ہے اگر وہ لہرا رہا ہے تو آپ کہیں گے العالم یرفرف العالم یرفرف تو اس طرح کوئی الفاظ آئے مجھے بالکل یاد نہیں کیونکہ سیدنا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام اپنے پروں کے ساتھ بھی ظہور پذیر ہوئے تھے ہو سکتا ہے پروں کو ہلانے کے لیے کوئی رف رف کا لفظ آیا اللہ بہتر جانتا واقع معراج کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کیسے تشریف لے گئے ہیں دو آ رہا ہے ایک یہ کہ براک ہی پر گئے اور ایک رہاج یعنی سیڑھی سے گئے تو رف رف وہ کیا بتا رہے رفرف کیا ہو <تصفح> جانور جانور صاحب اس کا کوئی ذکر نہیں ہے جی جی یہ کوئی بتا رہا ہوں جو صحیح یہ ہے نا کہ اس میں کوئی بات طے نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جو تشریف لے گئے ہیں ایک رائے یہ ہے قوی بہت سے محدثے نے اپنے حضرت علیہ نے یہ اخلاق نقل کیا ہے کہ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ براخ پر تشریف لے گئے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں براق پر نہیں کسی اور ذریعے سے گئے اصلاً معراج سیڑھی کو کہتے ہیں تو اب کوئی چیز ہو سکتی ہے اللہ بہت جانتا ہے اللہ والا لیکن کم از کم وہ یعنی فبی علی عربی کماتوں کا ذیوان تباء اور کسم اوربی ٹھیک <تصفح> ہے تبارکا کا بارے میں کہا کہ یہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہاں تک کہ دور جہلیت میں بھی وہ کسی اور کو تبارک نہیں کہتے تھے یعنی فلا... کسی یوں نہیں کہا جائے گا کہ تبارک تبارکا فلان تبارکا کا لفظ اللہ کے لیے برکت سے ہے یہ بارہ کاف اس کا مادہ ہے اور بار کاف میں جو برکت کا مفہوم ہے اس میں نمو اور زیادتی زیاتی سینس میں نہیں کسی شے کا مستقل اضافے میں ہونا تو تبارک اللہ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف سے نعمتیں اور خیر مستقل ملتی چلی جانے اس میں اضافہ ہی اضافہ ہے تبارک تبار کا تبار و قسم و رب کا آپ کے رب کا نام بہت خیر والا ہے برکت والا ہے اور آپ کا رب کون ہے دل جلال والاکرام جلال اور اکرام والا عظمت اور نعمتوں والا ٹھیک اس میں تبرک تبرک کا لفظ بول لیا جاتا ہے وہ تو میں تبرک باب کہتے ہیں وہ بھی یہی ہے خیر حاصل کرنا کسی سے تبرک کا بھی یہی مطلب یعنی تبرک و بفلانے وہی تبرک کا مطلب ہے نا تبرک کا کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے بتائیں نا مدینت الاولیا والے صاحب بتائیں آپ ہاں؟ بتائیں آپ ملتان سے ہیں مدینہ الاولیاء ملتان کو نہیں کہتے نہیں آپ کو معلوم نہیں نہیں عربی میں مدینت الاولیا ملتان کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ آپ کو معلوم تھا کہ وہاں اس کا نام ہے مدینت الاولیا ملتان کا نہیں گھر نہیں مدینت الاولیا اولیاء اللہ سہانا تعالیٰ مدینت الاولیا کہتے ہیں نا اس کو اچھا یہ بتائے نا وہ تو ملتان کے قریب نہیں تو تبرک کا مطلب یہ ہوتا ہے تبرو کا مطلب ہوتا ہے خیر حاصل کرنا یہ مفہوم ہے اس کا آپ اس میں کچھ اور پوچھ رہے تھے ہاں سیم مطلب ہے نہیں نہیں سیم مطلب نہیں ہے تبارک کا مطلب ہے یعنی تبارک ہے کسی سے خیر کا ظہور ہونا تبرک کا مطلب ہے کسی سے خیر لینا اصلا فرق ہو گیا نا یعنی اتبرکو بھی فلان کا مطلب ہے آخذ و من الخیر اول برقا اور تبارک کا مطلب ہے ہوا فی نفسی ہی زو برقن و خیر اویم وہ اپنی ذات میں خیر البرکت والا ہے تبارک تبرک خیر البکت لینا ٹھیک ہے نی بات واضح کہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواق مکی صورت ہے یہ کس نے کہا ہے مین خاصیت ہے تو بالکل ضروری ہوتی ہے یہ خاصیت لیکن ذہن میں رکھیے اب آپ کی خاصیت کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں بھی باب ہے وہ خاصیت ہوگی بہت سی خاصیت پڑیں گے آپ کو دس خاصیتیں ملیں گی تبارک کی سوری باب طفاؤل کی ہر خاصیت ہر وقت نہیں ہوگی جیسے باب مفالہ ہے نا تو باب مفالہ میں کیا ہوتا ہے مشارکت لیکن مبالغہ کے لیے آتا ہے اسی طرح باب طفاول بھی مبالغہ کے لیے آ ہے ٹھیک ہے مبالغہ کے لیے تبارک کا مطلب ہے ان نحو یزد خیر الخیرین فی کل وقت فی کل بسم اللہ الرحمن الرحیم ادا وق آطل واقعات لئی سلی وق واتا جب یہ قیامت کے ناموں میں سے صفاتی ناموں میں سے نام ہے جب قیامت یعنی واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی تو لئی سلی وق کا دو ترجمے ایک ترجمہ یہ ہے لئی سلی وق آتہ ہے توقید کا یعنی لئی سلی وق نہیں اس کے واقع ہونے کے وقت اور یہ صفت اس کی کیا نفس ان کا دتن آئی لئی سفسن کا یعنی خبر یہ ہے کوئی نفس کاذبہ موجود نہیں ہوگا یعنی کوئی نفس نہیں جھٹلائے گا اس کے واقع ہونے کے وقت یعنی جب وہ آ جائے گی تو پھر کوئی انکار نہیں کر سکے گا یعنی لئی سا ان دا بکوا ٹھیک ہے اور یہاں کاذبہ کس معنی میں ہے مكذبه کے بارے میں بات بادی ہو رہی ہے نفس الكاذبه اي النفس التي ستكذب في امر القيامه الان الناس كثير من الناس يكذبون في امر القيامه وما هو الكذب الذي يكذبون به ان القيامه لن تاتي فلن يتحدث احد بهذا الكذب وقت بقوع القيامه كل الناس سيؤمنون به وسيذعنون له بات بادی ہو رہی ہے تو ليس لي کاذبہ کا ایک مفہوم کیا ہوا دوسرا یہ ہے کہ لئی سلی وق آتہ لام جو ہے وہ فی کے مفہوم میں یعنی فی وقعتها مصدر ہے یہ جو فائلہ ہے نا فائلاتون کے بدن پہ مصدر بھی آ جاتے ہیں ایک قسم الفائل ہوتا ہے نا جیسے مثال کے طور پہ ہم پڑھیں گے ان شاء میں صورت الحقہ میں وجا قبل بل خواتیہ تو اسم الفاظ کیا ہے بالختم تو یہاں کیا اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے سچی بات ہے آنا ہی آنا اس میں سمجھا دیے کہ نہیں لئی سلی وق آتی لکاتا فی وقا کے وقع مزدر مرہ مزدر ہے یعنی مزدر مرہ کے وزن پہ وقا یقاً وقع ٹھیک ہے کہ نہیں مزدر مرہ کس وزن پہ آتا ہے اور مزدر ہے فیالتا یہ دو ہیں ایک مزدور مرہ ہے مرہ کا مطلب اس کا ایک دفعہ ہونے کی طرف اشارہ کرنا عقل تو عقلطن جلس تو جلستن ضرب تو ضرور اور اگر آپ نے کہنا ہو خاص حیت یا خاص نو کی طرف اشارہ تو کہیں جلس تو جلستن یعنی اگر آپ کہیں میں بیٹھا محبین کا بیٹھنا تو آپ کہیں گے جلس تو جلسط المحبین جلست المحبین نہیں جلست الحبین جلسا کیا ہے مزدر حی ح لئی سلی وق آتی کیا ہے حرف قب کس کو کہتے ہیں حرف جر کو حرف قبض کیا ہوتا ہے حرف جر ہے اس لیے آپ کئی دبا پڑھیں گے ایک منصوب ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے منصوب بذریف منصوب بینظ الخافظ کا مطلب ہے یہاں حرف جر آنا تھا حرف جر کو حذف کر دیا کھینچ منص... بن... لیا نظ الخافظ تو اگلا لفظ جس نے مجبور ہونا تھا وہ منسوخ ہو گیا اس کو کیا کہتے ہیں منسوب بنز الخوف تو خفا یقف کا مطلب ہوتا ہے جھکانا نیچے کرنا کم کرنا آگ باز ہے تو خوا فضرافیہ کا مطلب ہوگا کچھ کو نیچے کرے گی پست کرے گی ذلیل کرے گی اور کچھ کو بلند کرے گی ٹھیک ہے یعنی یوں کہیں کہ دنیا کا جو سوشل سیٹ اپ ہے وہ بالکل کویا قیامت کے دن اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائے گا یہاں ہو سکتا ہے بہت بڑے بڑے لوگ ہوں وہ وہاں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ چوٹیوں کی طرح ان کو مبوس ہوں گے اور لوگ انہیں رونتے ہوئے جا رہے ہوں گے یعنی ان کی کوئی حیثیت اللہ کے ہاں نہیں ہوگی لالمقیم الحم یوم القیامتی وزن اور کچھ لوگ جن کو دنیا میں نہیں جانا پہچانا جاتا اور کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے وہ بہت بلند ہو جاتا خیر دنیا کا مسئلہ رجن شیک آج کل جو ہوتے ہیں نا ڈبے جوس کے جس پہ ہم کہتے ہیں شیک بفور یوز یا اس طرح شیک ویل بفور یوز تو وہ اس کو کیا کہا جاتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے رجا قبل الاستعمال رجا پھیلے امر کیا بنے گا رجو سے رجا یعنی اس کو شیک کرے تو رجوع کا یہ مطلب ہے تو اذا ادھر جب زمین کو ہلا مارا جائے گا جب زمین کو شیک کیا جائے گا رجن رجن کیا ہے نہیں ہاں مطلق جی جی آپ تفتیت. یہ اس کا معنی ہے لیکن یہ کہاں اس سماج جیسے آپ کہتے ہیں نا ستو کو کیا کرتے ہیں ستو کو ستو کو کیا کیا جاتا ہے جو کہ ستو گھولنا کیا اس کو پہلے پیستے ہیں کیا ستو گھول یہ تو پتہ نہیں ہاں جو, جو سے جب اس کو ستو پیسا ہوا کیا چیز پسی ہوئی ہوتی ہے ستو جو, جو, جو, ہاں جو ہاں تو وہ جو جو ہے شعیر ہے اس کو ستو جو بنایا جاتا ہے نا اس کا اس کو کہتے ہیں بس الشعیر سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یعنی شعیر یا جو جو ہے یا دوسرا لفظ استعمال ہو سویق سویق کس کو کہتے ہیں ستو کو تو بس سو سویق کا مطلب ہے ستو گھولنا یعنی اس کو پہلے پیسنا اور پھر اس کو گھمانا تو جس طرح اس کو کوٹ کوٹ کے پیسا جائے گا اس کو بسا بس یا بسو تو یہی تفتیت کا مطلب ہے تو ست کا مطلب ہے گویا اس کو ستو کی طرح پیسا جائے گا رجت الارض رجن و بات بات ہو رہی تو بسم جو ہے وہ بھی مفول مطلق ہے بس یا بسانتا کہتے ہیں غبار کو حمزہ با حمزہ لیکن فرق کیا ہے کہ غبار جیسے اوڑی ہے ا اس کو کہتے ہیں اس غبار کو الدی یون وروفی اشیات شمس یہ فرق ہے تھوڑا سا یعنی جب سورج کی روشنی میں جو غبار نظر آ رہا ہوتا ہے نا وہ ہوبا ہے یعنی زیادہ باریک ہوتا ہے وہ ویسے نظر نہیں آ رہا ہوتا غبار ویسے اوڑھ رہا ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن وہ جو آپ کمرہ بالکل صاف شفاف لگ رہا ہے لیکن جب سورج کی رشوائیں اندر داخل ہوئی ہیں تو اس میں کتنا کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کیا یہ ہبا ہے تو وہ بہت ہی باریک ٹکڑے کر دینا بیدنا, بیدنا. گرد جو ہے ایک گرد ہے غبار ہے تو یہ گرد ہے تو فرمایا فکانت ہوا تو بالکل گرد ہو جائیں گے کون گرد ہو جائیں گے سارت کے معنی میں فکانت پہاڑ یعنی فکانت میں زمیر کس کی ہے کس کی طرف کی طرف کیونکہ فوری بات آ رہا ہے اور فا بھی ہے تو گویا ببو ست الجاء البصن فکانت یعنی جبال کو جو ہے وہ توڑ توڑ کے کر دیا جائے گا فاصبہ بھی ہے تو کیا ہو جائیں گے پہاڑ کانت کانت میں ضمیر کیا ہے مستطر کانت میں یہ جو تا ہوتی ہے زمیر نہیں ہو سکتی جیسے ہم کہتے ہیں زربتو ہے میں تو تا جو ہے وہ زمیر ہوتی ہے نا کانت میں تا زمیر نہیں ہاں تانیس کے جو زمیر کا مستطر جوازن کے ہجوبل یعنی جو ایک ہوتی ہے مستطر جوازن ہے کہ مستطر وجوب جوازن دو ہی ہیں ارتفا نقیز دائم دائم دائم مشکل ہے اصل میں جیسے جوازن اس لیے کہ آپ اس کے اس کے لا سکتے ہیں نا بعد میں فکانت الجبالو جی یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو مستطر مستطر جوازن کا مطلب یہ ہے کہ یعنی آپ اس کا جو فائل ہے وہ ظاہر بھی کر سکتے ہیں باہر کچھ جگہوں پر وجوبن ہوتی ہے کچھ جگہوں پہ کیا ہوتی ہے جیسے میں کہوں اقرا اقرا میں انا کی ضمیر مستطر ہے وجوبن اگر آپ کہیں میں بعد میں انا لے آؤں تو وہ فائل نہیں ہوگا وہ تاکید ہوگی اقرا انا اقرا انا کا مطلب ہے اقرا اس میں تو انا ہے مستطر وجوب. آگے کیا ہے تاکید جیسے اسکن یعنی آپ کا اقرا اقرا میں مستطر وجوبن کون سی زمیر ہے ایسے کہ بہت لو اس پہ ٹا، مطلب ٹائم لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کا کچھ فائدہ ہے کوئی؟ مجھے سمجھ نہیں آتا تاقید فا... تاقید نہیں دیفت. اس کا کیا فائدہ ہے کہ یہاں جو ہے وہ زمیر وجوبن ہے اور یہاں ایسا ہے حالانکہ نکل دونوں جگہ لگا ہے بس نے ترکیب فرق کرنی ہے وہ وہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا لیکن ان دین فہم میں کیا اس کا فائدہ ہے ہے کوئی فائدہ وہ آپ کو ویسے ہی پتہ چل رہا ہے اگر آپ کو ایک قاعدہ نہ پتہ ہونا تو آپ کے اسکن ہاں تو انتہا اور اس میں ایک اور وجہ بھی تھی اسکن زوجہ کا ہو نہیں سکتا تھا اسکن و زوجک اس لیے کہ اگر آپ نے اس میں ظاہر کا عطف کرنا ہے تو وہ زمین مستطر پہ نہیں ہوتا اس کے لیے زمین باہر نکالنی پڑے گی وہ تو مستر تھی نا اس کن وضاؤ جملہ ٹھیک نہیں ہے آپ نے خالی ایک بندہ کو کہا تو پتہ نہیں چل رہا کہ اس کن میں زوجک کے بعد کوئی جملہ آنا ہے یا کیا ہے اس کا ہو سکتا ہے لہٰذا پھیلانا تو کیا بنے گا باب انت ممبسا سمجھ آ جائے کہ نہیں ممبسہ کیا ہے اس میں آج کل البس الحی کس کو کہتے ہیں البس الحائی لائیو ٹرانسمیشن ٹرانسمیشن ہے نا اس میں بھی اس کو کیا کہا جاتا ہے البس الحائی الحی ہے لائف کوریج البس الحو ٹرانسمیشن ٹھیک ہے تو فرمائے فکانت اور تم ہو جاؤ گے مراد کیا ہے صرف تم ہو جاؤ گے لیکن بعض علماء کہ کن تم کو لانے کا مطلب ہے کہ اصل مطلب تو یہی کہ ہو جاؤ گے لیکن گویا وہ کن فِي فِي تم ازوا جن سلاً تم ہمیشہ سے تین گروگوں میں تھے واصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة واصحاب المشأمت ما اصحاب المشأم والسابقون السابقون اولئیک المقربون صدق العظیم آلی صلی اللہ علیہ وسلم یا رب ہے اعوذ بالله من اللہ من الرجیم بسم الرحمن الرحیم قول رب فرلی وحبلی ملک بغیلی انک انطل وحب صد اللہ علیہ شاہلی سودری وسری امر اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى علی سيدنا محمد وبارك وسلم یا قول رب من بعدي انق انت الحب فہدلکا وحاد الملکلیمان علیہ السلامیثی البی صلی اللہ علیہ وسلم کا فجاء علیہ شيطان من شیطین الجن و نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد القََ ثم قال. انا تذكرت دعوة اخي سليمان دعوة اخي سليمان وهذه الدعوه التي نقرؤها الان رب اغفر لي ملكا وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي فكان سيدنا سليمان كان له سيطره وسلطه على الجن ايضا اليس كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ان امسك الجن تركه لماذا تركه لأنه تذكر دعوة أخيه سليمان عليه السلام وقال لولا تذكرت دعوة أخيه سليمان لربطه بسارية, بسارية من سوار المسجد سارية أي عمود سارية من سوار المسجد يلعب بها صبيان المدينة يلعب به صبيان المدينة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل لأنه تذكر دعوة أخيه سليمان فاحترم هذه الدعوة مع أن الله سبحانه وتعالى قد أقدره على الجن ولكنه لم يقبل هذه القدرة بل تركها احتراما لدعوة أخيه سيدنا سليمان عليه السلام فهذا الحديث صحيح مروي في الصحيحين فسخرنا له الريحة تجري بأمره رخاءا أي لينا حيث أصابنا نعم يا شيخ اقرأ ہم تجدید میلہ و ماں یہ نہ دم کی راحت پسند ہے لینتن وہی راحت پسند ہے جو صاحب ایک تا تداراد ہم خواص رواس والله تعالی اس کی قراردادیں پائی اسی و آخرین مقدمینا فلسفی مقلون باتوں کی بعد ہے دی بعد ہے دی غلامی کی حالت ہی بلکہ ہوتی همم وهم المرداط جمع صفدل والصفد قيد من حديد والصفد قيد من حديد هم وهم, وهم المرداط من الشياطين والمرده جمع مارد والمارد الذي خرج من أمر الله سبحانه وتعالى مرض يمرض مرودا فهو مارد والجمع مرده غيري حساب غيري محاسب غيري غير حساب غيري محاسب, غير محاسب. غير محاسب. الافضل ان نقول غير محاسب على شيء من الامرين ام ايش المعنى لان الله قال هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب عطاؤنا بمعنى ايش عطاؤنا هذا الملك العظيم الذي اعطاه الله سبحانه وتعالى فهذا عطاؤنا منا إليك فمن أي أمن على الخلق تفضل على الخلق أعطي الخلق أو أمسك عندك بغير حساب لأن الله سبحانه وتعالى لو قال لسيدنا سليمان أن هذه المملكة العظيمة ستحاسب علي عليها يوم القيامة فكان الحساب حسابا عصيرا كيف؟ لأن الله قد أعطاه كل هذا السلطة وكل هذه الأموال وكل هذه القدرة على الطيور والرياح والجان. فلو حاسبه الله سبحانه وتعالى محاسبة دقيقة فربما ترك هذه المملكة وفر منها ولذلك الخلفاء والأنبياء كانوا يفرون من أن يكونوا أولياء على الخلق بسبب المحاسبة كما سمعنا أقوال كثيرة عن سيدنا عمر لأنه كان يقول لو مات كلب على شط دجلة لسئل عمر لسؤل أمر ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا الخيار إذا أعطيت أحدا أو أمسكت عندك كل هذه الأموال فأنا لن أحاسبك يوم الخيارة هذا معنى بغير حساب, بغير حساب ليس معنى أننا أعطيناك بغير حساب لا افعل ما تشاء فانك لن تحاسب فانك لن تحاسب يوم القيامه ولذلك هو كان يتصرف في هذه الامور كيف يشاء فكان ملكا نبييا والنبي صلى الله عليه وسلم هو عبد عبد النبي اليس كذلك لان الله خير نبينا عليه الصلاه والسلام بين ان يكون عبد النبي او يكون ملك النبي فماذا اختار نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا نبيا وقال إني أريد أن أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر الله سبحانه وتعالى وإنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد فالعبودية غالبة على نبينا صلوات الله وسلامه عليه وام الملك فهو غالب على سيدنا سليمان وان كان عبد النبي وان كان عبدا وكان ذا معراج وذا درجة عظيمه في العبوديه ولكن لم لم يصل احد الى مرتبه العبوديه التي وصل اليه اليها نبينا صلى الله عليه وسلم ولذلك صار لقبه عبد الله ورسوله عبد الله الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب سبحان الذي اصرى بعبده ليلا وانه لما قام عبد الله يدؤه فكان هذا الاسم اسم العبد صار لقبا على نبينا صلى الله عليه وسلم لبلوغه مرتبة العبودية التي لم يبلغها أحد قبله عليه كذلك هذا هو فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يختر الملك لم يختر أن يكون ملكا بل اختار أن يكون عبدا متواضعا أمام الله سبحانه وتعالى وهناك حديث آخر جاء جبرين عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله يخيرك إن الله يقول لك أو كما قال أن يجعل لك الصفى ذهبا كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بنفس القول إني أريد أن أشبع يوما فأشكر وأريد أن أجوع يوما فأصبح عليه كذلك. وكان من ادعیه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم احرني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمره المساكين فالنبي صلى الله عليه وسلم ركل الدنيا والدنيا كانت امامه اليس كذلك ركل الدنيا الدنيا بلا ثمن بغير حساب الان فهمتم بغير حساب اي غير محاسب او محاسب ايضا صحيح بمعنى ان الله لا يحاسب او غير انت غير محاسب انت غير محاسب على شيء من الامرين وما المراد بالامرين فمن او امسك فمن او امسك العطاء او الانساك اليس كذلك يحاسب ما في مشكله لزمنا لا تطنب مكارمك بين الذين وإنه ترك قصة سيدنا أيوب عليه السلام لأنه ربما ذكر هذه القصة في سورة الأنبياء الله أعلم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنسب أي نص التعب وعذاب أركض برجلك أي اضرب برجلك على الأرض هذا مغتسل فماذا سيكون إذا ضربت برجلك على الأرض؟ فستخرج ينبوعا فستخرج ينبوعا والمغتسل مكان الاغتسال مكان الاغتسال بارد وشراب فبامكانك ان تغتسل واذا اغتسلت فهذا المرض والعذاب الذي في جسمك سيزول وكذلك ستشرب من هذا الماء البارد اليس كذلك ثم قال وهبنا له أهله ومثلهم معهم أما هذا القول أن سيدنا أيوب عليه السلام أصيب بمرض بحيث تركه كل الناس لا زوجته هذه قصة ربما أنتم سمعتم وخرج على بدنه الدمامل والبثرات الدمامل جمع دمال بثارات فتركه كل الناس لا زوجته ومثل هذا الكلام الطويل وبعد ذلك الشيطان جاء قل كل هذه القصة من الإسرائيليات وعلماءنا خاصة علماء الأقيدة يقولون إن مثل هذا المرض كما يذكرون في الإسرائيليات لا يجوز على الأنبياء لا يجوز على الأنبياء لأن مثل هذا المرض ينفر الإنسان ينفر إذا كان جسد إنسان مغطا بالكامل بالدمل والبثرة فلن يقترب منه أحد أليس كذلك؟ والنبي لماذا يأتي إلى الدنيا؟ لكي يأتي إليه الناس ويتعلموا منه فمثل هذا المرض ينزه منه الأنبياء عليهم السلام ولذلك لا نقبل بهذه القصة التي ذكرت في الإسرائيليات أن بدن سيدنا أيوب عليه السلام كان مغطا بالدمام والقيح والصديد والبثرات فكل هذا كلام فارغ إن شاء الله وأما حقيقه هذا المرض الذي اصيب به سيدنا ايوب عليه السلام فنكل علمه الى الله سبحانه وتعالى نفوض علمه الى الله سبحانه وتعالى ولا نقول شيئا نعم كان هناك عذاب عذاب بمعنى مرض وتعب واما نوعيه هذا المرض فالله اعلم به اديش كذلك لا, لا. هذه الإسرائيليات موجودة بعض الناس ذهبوا أن يعني الذين قبلوا هذه الرواية قالوا لفترة قصيرة قد يحدث هذا يعني الأنبياء لا يمرضون المرض الذي ينفر الآخرين منه إلا لمدة قصيرة إلا لمدة قصيرة أما هذه الرواية الإسرائيلية فتقول أن هذا المرض استمر لمدة ثمانية عشر سنة مدة طويلة جدا فالله أعلم الله أعلم بالصواب ووهبنا له وخذ بيدك ضغطا وهذه القصة أيضا لأنه حنث كما جاء في الرواية إنه أقسم أنه لو شفي من مرضه لا ضرب امرأته مئة ضربة مئة صوت أليس كذلك؟ سمعتم هذه القصة أم لا؟ وبعد ذلك أراد أن يضرب مئة صوت فامتنع امتنع بمعنى ما كان يريد أن يضرب زوجته فالله سبحانه وتعالى أعطاه هذا الحل والحل أن يأخذ بيده مكنسة فيها مئة عود, فيها مئة عود ثم يضرب بهذه المكنسة زوجته المكنسة إيش؟ جهروا والعود فيه 100 دنديههمس مره واحده والله خذ بيديك زغصا هذا هو المعنى خذ بيديك زغصا فضرب به ولا تحنث اي ولا تحنس حنفك وقسمك لا تنقض قسمك بل اوف بقسمك ولكن بهذه الطريقة وبهذه الطريقة ستكون وفيا لقسمك ولن توجئ امراهك احفا ليس والله اعلم ان وجدناه صابرا ولذلك يقال له الايوب الصابر ان وجدناه صابرا نعم العبد أي نعم العبد هو انه او كان رجعا وتايبا الى الله سبحانه وتعالى واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار اي اولي ليس كذلك إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذكر الدَّارِ وهذا هو السؤال لماذا أخلصهم الله سبحانه وتعالى لماذا اختارهم الله سبحانه وتعالى للنبوة والرسالة لأنهم اتصفوا بصفة عظيمة وهذه الصفة ذكر الدَّار والباء سببية في هذا الرأي إنا أخلصناهم بسبب صفة خالصة التي لا توجد إلا فيهم وهذه الصفة هي ذكر الدار أنهم دائما في كل أوقاتهم يذكرون الدار الآخرة متجهين بقالبهم وقلبهم إلى الله سبحانه وتعالى فهذه الصفة جعلتهم مستأهلین لکی يختارهم الله سبحانہ و تعالی والله واللہ وعالی رہیم تمولا للا انا اخلصناهم بخالصتا اقرأ شکر انا اخلصناهم بخالصتا اجرنا ہم مخالصتين لنا بخسلت خالصتا اجمالی لعجوع یہی تذکرهم للاخرات دائمہ للاخرات تكفل لأحد أنبيائهم بطاعات فوفى بها هذا الرأي الذي يقول لأن هناك بعض الأنبياء في القرآن الذين اختلف العلماء في نبوتهم فمنهم ذو الكفل ومنهم سيدنا عزير عليه السلام لم يتفقوا كلهم على نبوة هل كان نبيا أم كان رجلا صالحا من الأولياء هو صاحب هذا التفسير الحسنين مخلوف اختار الرأي الذي يقول إنه لم يكن, لم يكن نبيا بل كان رجلا صالحا من بني إسرائيل تكفل لأحد أنبيائهم بالطاعات ايش معنى تكفل إنه وعد أحد الأنبياء بأنه سيعملوا الطاعات المختصة وبعد ذلك وفى بهذا النظر هذا هو النذر صنم وفولد قال يقال له ذل كفل ذل كفل والله اعلم ما هناك راي انه نبي والله هناك راي الذي كان يذكره جدنا انه ربما غوتام بود ولكن كل هذه اراء لا نجزم بها ولا نقطع بها اليس كذلك هذا ذكر من <تصفيق> حابسات حابسات نفس الشيء اللي نحن قرانا امم لشدة محبتهن لهم اطراب جمع ترب اطراب صديقك في الحقيقة الذي كان يلعب معك في التراب إذا كان يلعب معك في الطراب فمعناه أنه في أمرك أليس كذلك؟ لأن الكبار لا يلعبون مع الصغار في الطراب فإذا كان يلعب معك في الطراب فمعناه أنه يكون في سنك التراب أي في نفس السن في نفس الأعمار مم. أي مستوي مستويات أو مستويات في مستويات سنی و شبابی والے قسم نقطفی بہار کا قطر اگلی دفعہ کس نے پڑھنا ہے